مسئلہ رضائے الٰی کا ہے یعنی جو ریوارڈ ملتا ہے وہ رضائے الٰی کی پابندی کرنے سے ملتا ہے عزن کا تعلق نہیں ہے وہاں پہ عزن کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا نے ایک نظام بنایا ٹھیک ہے نظام کیا بنایا کہ جو لوہا ہے آپ اس کی دھار بنا سکتے ہیں قانون کے تحت اس کی جو چیزوں کو خدا کے مطابق یہ کام ہوتا ہے نا تلوار بننا خنجر بننا بتائیں یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے قانون کو عمل میں لانے کے لیے جس نے قانون بنایا ہے اس کا اذن یا پرمیشن لازمی اور ضروری ہے یا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لوہے کے ٹکڑے کو لے کر تلوار یا خنجر بنایا تو اس کے بنانے میں اذن خدا موجود ہے کہ وہ چیز خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس لحاظ سے لیا تلوار کو لیا اور جا کے کسی کا گلا کاٹ دیا ناحق اچھا اب جو جس بندے نے یہ کام کیا اس نے اپنے ہاتھوں کو جو استعمال کیا اس کے ہاتھوں کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے خدا کی طرف سے آ رہی ہے ہوں خدا کے اذن سے ازن خدا وہاں موجود ہے یا نہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں کی طاقت کا استعمال کرے تو اس نے یعنی جب اس نے اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا تو وہاں پر جو طاقت استعمال ہوئی وہ خدا کی دیوی طاقت تھی اور خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وہ طاقت استعمال ہوئی جب خدا کا قانون ورک ہو رہا ہے تو وہاں پر خدا کی پرمیشن موجود ہے یا نہیں اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی اس قانون کو ایکٹیویٹ کر سکتا ہے نہیں نہیں کر سکتا تو دی. وہ جس نے جس نے اپنے ہاتھ کی یا بدن کی طاقت کو استعمال کیا وہاں خدا کی پرمیشن موجود تھی वाँ. ورنہ اگر خدا اس خدا نہ ہو تو ہاتھ مفلوط ہو جائے ختم ہو جائے کچھ بھی نہیں کر سکے وہ اسی طریقے سے وہ جو اس نے تلوار بنائی تلوار کی دھار نے کسی کے بدن کو یا گردن کو کاٹا وہاں بھی یہ قانون ورک کر رہا ہے نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان تمام جگہوں پر کیا ہے کہ خدائی قوانین ورک کر رہے ہیں صحیح. اس قتل ہونے میں یا ڈسٹرکشن میں یا کوئی بھی چیز ہے اور خدا کا قانون جو ہے وہ بغیر خدا کی پرمیشن کے ورکیبل نہیں لیکن اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خالی عزن سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ خدا نے ہم کو یہ بھی بتایا ہے کہ اس عمل سے یا اس نیت سے میں راضی ہوں اور اس سے میں راضی نہیں ہوں ٹھیک ہے رضا الہی وہ ایک پھر الگ چیز آ گئی نا ہاں یعنی اگر تم اس جو تم نے تلوار بنائی ہے اگر تم اس سے دین کا دفاع کرتے ہو تو میں اس سے راضی ہوں اور اگر تم اس سے کسی کو نوزب اللہ ناحق قتل کرتے ہو تو میں اس سے راضی نہیں ہوں اگرچہ کے دونوں قسم کے افعال اذن خدا کے بغیر انجام نہیں پا سکتے سمجھنا رہا ہے آپ کو ہاں صحیح ہے ٹھیک پر سمجھ میں آ رہے ہیں جو है. چیز ہے کہ جزا اور سزا اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ رضائے الہی کے مطابق ہے یا اس سے متصادم ٹھیک یہ چیز جزا اور سزا کو ڈیٹرمن کرتی ہے نہ کہ میں اگر ایک کام کر رہا ہوں تو اس میں عزن خدا موجود ہے یا نہیں اس سے نہیں ہوتا عزن خدا کا یہ مطلب نہیں ہے ٹھیک ہے خدا خدا میں تو موجود ہے نا تبھی تو نظام کے اندر تو ہر جگہ ہی موجود ہے وہ تو جنوب کے ساتھ بھی موجود ہے نیکوکار کے ساتھ بھی موجود ہے مسئلہ اس کا نہیں ہے کیونکہ بغیر عزن الہی کے تو کوئی چیز بھی ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتی یعنی جیسے مثالیت کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ کسی نے کوئی برائی کا ارادہ کیا یعنی جیسے مثالیت طور پر کہ خدا کہیں پر کسی کے کسی سے چیز کو سلب کر لیتا ہے اپنے قانون سے اس کو روک دیتا ہے ازن بھی ختم ہو جاتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہو بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا یعنی کہ جب وہ گناہ بھی انجام دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ایک خدا یعنی ایک چیزوں کی ایک پرمیشن موجود ہے کہ وہ بوم. اپنے ہاتھ پیروں کو ہلا پائے یا جو وسائل ہیں ان کو استعمال کرے یعنی جیسے ابھی آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ وہ جو بومبنگ کر رہے ہیں تو وہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو وہ قانون کے تحت ہی ہو رہا ہے نا ہاں اب وہاں پر ہیں مطلب اب آپ اس کو جو دل چاہے کہہ لیں گے اگر خدا چاہے اپنے عزم کو وہاں سے سرو کر لے تو وہ کچھ نہیں کر سکتے کوئی چیز بھی نہیں یعنی کوئی جتنے بھی ایروپلین لے جائے بومب لے جائے کچھ بھی لے جائے اس سے فرق تھوڑی پڑے گا اگرچہ کہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ ہم یہ سب کر رہے ہیں ہم طاقتور ہیں ہم مضبوط ہیں لیکن یہ نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرونگ کو دکھایا نمرود کو دکھایا اتنی ساری قوموں کو دکھایا جو اپنے کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے تھے کہ اگر میں اپنے اذن کو سلب کر لوں تو تم کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن جزا سزا کا جو معیار جب آتا ہے تو وہ اس پہ نہیں آتا ٹھیک ہے نا وہاں پر وہی بات ہے جو آپ ارادے والی بات کر رہے ہیں نا وہاں پر ارادہ اور نیت کاؤنٹ ہوتی ہے اور ارادہ اور نیت میں کوئی جبر نہیں یہ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ ارادے اور نیت میں جبر نہیں ہے عمل کے اندر مجبوری ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ عمل عمل کے حوالے سے آپ کو کئی دفعہ بتایا تھا کہ امال میں انسان کو لگتا ہے کہ میں آزاد ہوں لیکن آزاد آزاد نہیں ہوتے ہیں جبر کے اندر آزادی ہے